الحمد اللہ الرحمن والصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ وعلى آلك وصحبه بك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليه يا نبي الله وعلى آلك وصحبه يا نور الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المحذين الجودي والبراني وعاليه وبارك وسلم و ياسجدی ياسجدی ياسجدی ياسجدی ياسجدی یا یا اللہ اللہ میری آواز امید ہے ان شاء اللہ کا مطالعہ آپ کو آ رہی ہوگی وائس اگر رکے ہے تو مجھے آپ بتا دیں نین ٹیسٹ کا دکھ کر بتا دیں اگر صاحب کو آ رہی ہے تو اللہ ببا محمد تیسواں ستارہ ستارہ اس میں بہت آیات بہت صورتیں اور ایک ایک صورت سے متعلق یہاں پر بیان کرنا جو ہے مطلب اس کی حاجت کی غالب نہیں ہے میں چند مشہور صورتوں کے بارے میں آپ کو کچھ تفصیل بتانے سے پہلے ان صورتوں کے نام بتا دیتا ہوں جو کہ سپارے میں ہیں چنانچہ سب سے پہلے سورہ نابا سورہ نازی آگ سورہ ابس سورہ خوبیرت سورہ انفقاق متفی تین ان شفاق سورہ اعلیٰ غاشیہ فجر بلد شمس لید گفا علم نشرح سورہ تین القر بلجینہ زلزار آریار قاری ثقافت اص ہم قریش معاون اوثر کافرون نثر دہن اخلاق فلق ناس یہ تمام صورتیں تیسرے ستارے میں ہیں پہلی صورت سورآ فرماتا ہے یہ لوگ اس چیز کے متعلق ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں اللہی ہنسی ہی وقت پہلی عظیم خبر کے متعلق جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں سورہ نبا اس سے متعلق یہ ہے مفسرین نے فرمایا کہ یہ مکے میں نازل ہوئی اور امام بیزقی نے اپنی سنن میں عبد العزیز بن قید سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نماز میں کتنی کراس کرتے تھے حضرت عرص نے اپنے ایک بیٹے سے کہا انہوں نے اپنے ظہر اور رسد کی نماز پڑھائی اور اس نماز میں سورہ المرسلات اور آلون تلابت فرمائی اس مبارک سورت میں قیامت کے وقوع کی خبر دی گئی ہے قیامت کے وقوع پر دلائل قائم کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے متعدد مزاحے سے انسان کے مرنے کے بعد اس کو زندہ کرنے پر دلائل ارشاد فرمائے گئے ہیں مردوں کو زندہ کرنے کا کون سا وقت ہے اور یہ وہ وقت ہے جس میں اوغلین و آخری کو جمع کیا جائے گا اور اسی طرح اس صورت میں کاغذوں کے عذاب کی مختلف اقسام اور مومنوں کے ثواب کی مختلف انواع جو ہے وہ بیان فرمائی گئی ہیں سورہ دبا کے بعد اچھا مباحال جلدہ جلدا لو نے اپنے پاک سلام میں جو ہے وہ سورہ ناز کو بیان فرمایا ہے نا شکی نشق غذا بحاتی سب ہاتھ ان فرشتوں کی قسم جو جسم میں ڈوب کر نہایت سختی سے کافر کی روح کہ ہیں اور ان کی قسم جو نہایت نرمی سے مومن کی جان کے بند کھولتے ہیں اللہ اکبر اس صورت سے متعلق بھی عز کروں کہ یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی ہے اور ترتیب نزور کے اعتبار سے اس سورج کا نمبر اکی آتی ہے اور یہ سورہ نواب کے بعد نازر ہوئی اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے بھی اس سورج کا نمبر اکی آتی ہے اس میں ان فرشتوں کی قسم کھائی گئی جو کافیوں کے جسموں سے ان کی روح کو نہایت سختی سے کھینچ کر جو وہ نکالیں گے اور مومنوں کے جسموں سے ان کی روح کو نہایت آسانی کے ساتھ نرمی سے نکالیں گے عورتیں قیامت کا ذکر ہے کفار کے انکار قیامت کا ذکر کیا گیا ہے کفار کے انکار قیامت کی تفسیر ہے اور ان کا رد کیا گیا ہے حضرت مس علیہ السلام کے فرعون کے ساتھ مال کا آراہی کا ذکر ہے جو اپنی حکومت کے حرون میں خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے پھر کو اس کے لشکر سمیت سمندر میں فرض کر دیا تاکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا سبب ہو اللہ تعالیٰ نے حیات بازن الموت کے منتقل سے خطاب فرمایا اور بعض محسوس ذرائع سے مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو ثابت فرمایا اور ان کو بتایا کہ وہ آسمانوں زمینوں اور, زمین اور پہاڑوں سے زیادہ کبھی تو نہیں جب اللہ ان کو پیدا کر سکتا ہے تو ان ممکن کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا فرما سکتا سورہ اگست بھی تیسروں ستارے میں ہے ابس اوتول انجما یہ سورہ جو ہے اس سے متعلق حضرت عمر عبداللہ بن اُن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشان میں یہ صورت نازل ہوئی نابینا تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے آقا متینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ ہدایت دیجئے اس وقت آقا ہے اسلام کے بعد قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے فراقہ علیہ السلام کو تبلیغ فرما رہے تھے آپ کو تبدیلی طور پر حضرت مقدوم کو بہارا ان کی سفر اندازی ناگوار گلڑی تو علاج فرمایا تو اس پر یہ سورج جو ہے وہ نازل جو ہے وہ ہوئی ہے آبا صبح تیوری چڑھائی اور منہ انجاہ انجا ابولا اس پر اس کے بعد وہ نابینا حاضر ہوا تو اس صورت پاک میں اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے گویا کہ یہ اظہار فرمایا ہے کہ محبوب جو آپ کے رہتے ہیں وہ بھی ہمارے ہو جاتے ہیں تو اپنے ان غلاموں پر جو ہے وہ کرم فرمائیے اس صورت کا موضوع مکی صورتوں کی اسلام کے عقائد پر زور دینا ہے اللہ کی توحید اور حضور علیہ السلام کی رسالت اس کے ساتھ اخلاق کی تعلیم یہ تمام لوگوں کے درمیان مساوات رکھنی چاہیے اور امیر و غریبوں کے درمیان فرق نہیں رکھنا چاہیے اور پھر جو اپنے رب کی نعمتوں کا فخر کرتے ہیں اور اس کی ہدایت سے اعراض کرتے ہیں اس میں کفار کے احوال کا ذکر ہے قیامت کے دہشت ناک مناظر بیان فرمائے ہیں عمومن صالین اور کفار اور فجار کے ثواب اور آداب کو بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے سورا ابق کے بعد اللہ تبارک کا تصویر کو گران فرماتا ہے ادھر شمس تیرت و ادھر نوجو جب دھوپ لپیٹی جائے اور جب گاڑے جھڑ جائے وہ ادھر جگارو سو جیرت اور جب پہاڑ چڑھائے جائیں وہ ادھر اشاروں اور تیرک اور جب ترکی اونٹیاں وہ چھوٹی پھرے. تو سورہ تقویر جو ہے بیچ میں بھی اللہ تبارک وطالعہ جدا جگہ لوگوں نے جو ہے مختلف چیزوں کی قسم جو ہے وہ فرمائی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا دیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی کو اس سے خوشی ہو کہ وہ قیامت کے دن اس طرح دیکھے جیسے اپنے سب کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو اس کو چاہیے کہ وہ یہ صورتیں پڑے ادھر شمس ادھر شم کو یہ سورج اور حضرت اس لیے کتنا وہ وزیر رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں کہ سورج اور شام کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا تو سورہ اگست میں بھی قیامت کے اولناک واقعات بیان کیے گئے تھے اور جیسے بیان فرمایا کہ جب کانوں کو گہرا کرنے والی قیامت آ جائے گی تو اس دن ہر شخص اپنے بھائی سے بھاگے گا یا اس کے بھائی کو تکلیف دیکھ سکے گا جس میں وہ مبتلا ہے اور اس لیے کہ اسے علم ہو جائے کہ وہ اپنے بھائی سے کسی تکلیف کو دور نہیں کر سکے گا اور اس سبورناک مراضے تیار کیے گئے ہیں جیسے فرمایا جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اس کے بعد سورہ ہے سورا جب آسمان ہٹ پڑے تو سورہ تقریب کے بعد جو ہے وہ سورہ انفطار ہے اور اس میں خاص پر بڑ دیگوار مشہور کریم ارشاد فرما رہا ہے وہ عزل سیوان کیارے جھڑ پڑے وہ ازل بار سمندر کا ہاتھ اس سورج کا انفتار ہے کیونکہ یہ لفظ اس صورت میں آیا ہے ترقیب مصطف اور ترتیب نزول دونوں اعتبار سے اس صورت کا نمبر بھی آتی ہے اس صورت میں بھی ہزار بادل موت پر ضلع دیے گئے ہیں اور قیامت کے ہو مناظر کا ذکر کیا گیا ہے اور مشرقین کو ضرائر ردید کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ انسان کے اعمال کا شمار کیا جا رہا ہے اور اس کے نئے پر اعمال کی جزا دے دی جائے گی اور لوگوں کو ڈرایا جائے کہ وہ گما نہ کریں گے وہ اپنے برے اعمال کے باوجود اللہ قبار جلالہ کی غریب سے بچ جائیں گے کم بولنے والوں کی خرابی ہے وہ کہ جب اوروں سے معاف لیں پورا دیں اور او اس میں دیکھیے مکی صورتوں کی دیگر صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر کیا گیا ہے خصوصاً قیامت کے احوال اور کا ذکر کیا ہے اور نہ پھیلنے سے بھی پہلے کی اللہ رب العزت کو ممانیہ جو ہے وہ فرمائی ہے ناپل میں کمی کرنے والوں کے لیے شدید اور عید کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے اور بتایا ہے کہ خاص اور فجار کا اعمال نامہ جین میں لکھا ہوا ہے اور, اور ان کا ٹھکانا دوسرے کے سب سے نیچے نچلے پتتے میں ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ ابراروں نے لکھے ہوئے اور وہاق سے ممتاز تھے تو سورہ متفقی کے بعد اللہ تعالی نے سورہ شفاق کو جو ہے وہ بیان فرمایا کہ جب تمام شب جب آسمان شک ہو وہ اذینت رب دیا وقف رب کا حکم سنے اور اسے سزا وار کیے ہیں ادل عرق مستق اور جب زمین دراز کی جائے تو علق وا پیادل اور جو کچھ اس میں ہے ڈال دے اور خالی ہو جائے جو کچھ اس میں ہے ڈال دے اور, اور خالی ہو جائے سورہ ان شفاق شریف جو ہے یہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 83 نمبر ترتیب مستحد کے اعتبار سے 84 نمبر ہے اور اسی طرح آآ... یاد رکھیے اس سے متعلق حدیثیں بھی ہیں کہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عز الشت اور اقرب اسل ردی اللہ میں سجا تلاوت ادا کیا اس سجا تلاوت جو ہے وہ ادا کیا اس میں بھی دیگر مکی صورتوں کی طرح ضروری عقائد کا ذکر ہے اور قیامت کے دن واقعہ ہونے والے املاک مراضر کا بیان ہے اور اس کی ابتدا قیامت کے دن تکمی تبدیلیوں سے کی گئی ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کے دن کا حساب دیا جائے گا اور انسان کا صحیفہ اعمال پیش کیا جائے گا تو اس کا کیا حال ہوگا اور جب انسان کو دو قسموں میں بانٹ دیا جائے گا ایک وہ ہوں گے جن کا صحیفہ اعمال ان ہاتھ میں ہوگا اور ایک دو ہوں گے جن کا صحیفۂ احمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ نے شفق کی رات کی اور چاند کی قسم کھائی ہے فرمایا کہ قیامت کے دن مشرقین سخت ہولناک امور کا سامنا کریں گے اور یہ بھی اس میں ان شاء اللہ فرمایا گیا کہ اللہ نے مشرقین گفا منشین اور دہلیوں کی نہ لانے پر مذمت کی ہے اور ان کو درد ناک آزاد سے ڈرایا ہے اور ان مومنین کی نجات ان مومنین کی نجات کی بشارت بھی ہے جو اعمال صالحہ کے متصف ہیں اور ان کو اور مستمر مستمل عطا فرمانے کا ذکر فرمایا ہے جو کم نہ ہوگا پھر اللہ رب العزت نے اس صورت میں سورہ غروج کو جو ہے وہ بیان فرمایا وہ سوا دل غروج قسم آسمان کے جسم برج ہیں وہ لیاؤ مل مئو عرو اور اس دن کی جس کا جس کا وعدہ ہے وہ شاہ دی مشہور اور اس دن کی جو گواہ ہے اور اس دن کی جس میں حاضر ہوتے ہیں وہ پیلا کھائی والوں پر لعنت ہو تو دیکھیے اس سورت میں اس سورت سے متعلق میں کر دوں کہ اللہ نے آسمان کی قیامت کے دن کی اور اپنی امتوں پر گواہی دینے والے نبیوں کی ختم آ کر فرمایا ہے کہ وہ ایک عید بن والی آغاز تھی جس نے مومنوں اور مومنان کو جگہ ڈالا تھا تاکہ انہیں ان کے دین کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے اور اس میں ان سرکش کو آخروں کے لیے غذت آزاد کی والد ہے اور مومنوں کے لیے جنت کی وشالت ہے اللہ کی ذات نے اس کے اصواف کی عظمت بیان کرمائی اور اللہ کے اہداد سے ان کے انتقام لینے کی قدرت بیان فرمائی ہے ترتیب نظور کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 27 ہے اور ترتیب مصرف کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر جو ہے وہ پچیاسی ہے سورت علوج کے متعلق احادیث میں ہے حضرت نے عباس رضی اللہ و بحال بیانتے ہیں کہ نبی پاک عشاء کی نماز میں وسما وسلم کی تلاوت کرتے تھے اور حضرت ابو بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عشاء کی نماز میں ان صورتوں کی تلاوت کی جائے جن کے شروع میں وسما کا ذکر ہے اس صورت کو حاصل کرنے سے مقصود یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کو تسلی دی جائے کہ وہ کفار کی عزا لسانیوں سے ہراساں اور پریشان نہ ہوں کیونکہ سابقہ امتوں کے کفار بھی کفار مکہ کی طرح سے وہ نبیوں اور لوگوں کو ایزا پہنچاتے تھے جیسے سمود نمرود اور پھر عمر نظران یمن میں ایک غاری بادشاہ تھا جس نے ایک نیک لڑکے کو ہلاک کروا دیا اور جو لوگ اس بادشاہ کی پگائی پر بیمار نہیں لائے ان کو زندہ آگ نے جلوا دیا تو سورہ بروج کے بعد جس صورت کا نام ہے وہ ہے سورہ اس طرح کی متوارف آسمان کی کسم اور رات کی خراب کو آنے والے کی وما ادرا کا متوارف اور کچھ تم نے جانا وہ رات کو آنے والا کیا ہے ان تارا نفس لما رہی حافظ کوئی جان نہیں جس پر نگہ بار نہ ہو یہ سولہ تاریخ ہے اور امام احمد نے اپنی سنت کے ساتھ حضرت خالد البادی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے رسول کریم علیہ السلام کو ستیف کے بازار میں دیکھا اس وقت آپ ایک کے سہارے کھڑے ہوئے تھے آپ شکیش کے پاس گئے اور ان سے مدد طلب کی حضرت خارج بیان کرتے ہیں کہ اس وقت آپ اس صورت کی تلاوت فرما رہے تھے کہ ہم نے اس صورت کو ختم کر لیا یعنی اس صورت کو زمانہ جہاں یاد رکھا پھر اسلام لانے کے بعد اس کی تلاوت کی صورت تاریخ مکھی ہے اور زیادہ بنیادی عقائد اس میں بیان کیے گئے ہیں اس میں آسمان اور رات کو طلوع ہونے والے روشن تھاروں کی قسم تھا کریے فرمایا ہے کہ ہر نف کے اوپر فرشتے لیجیے زبان ہیں اور اللہ نے لوگوں کی موت کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کرنے سے اس پر استدلال کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان نطفے سے پیدا کیا ہے اور جب وہ انسان کو امتزان پیدا کر سکتا ہے تو پھر کی بھی کر سکتا ہے سورہ انسان کے بعد سورہ اعلیٰ کا نمبر آتا ہے میرا ربل شاہ فرمادہ ہے اپنے رب کے نام کی باقی بولو جو سب سے بلند ہے اللہ خلا کا جس نے اندازے پر رکھ کر رہا اور اس نے چارہ نکالا دیکھیے اس سورت میں دیگر مکی صورتوں کی طرح اللہ کی توحید اور اس کی قدرت کا اثبات اور قرآن کو حفظ کرنے کی ترغیب ہے اور انسان کے نفس کی تہذیب کی ترغیب ہے اللہ کے نام کی تصویر پڑھنے کا حکم اور اس کی حمز اور کمید کا حکم کیوں کہ اس نے مخلوق کو پیدا کیا اس کو ہدایت دی اور اس کے نفع کی چیزوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ نبی قابل اسلام کے لیے قرآن کو حفظ کرنا اللہ نے آسان پر بنا دیا اور یہ اشارت دی ہے کہ آپ قرآن کو کبھی نہیں بھولیں گے تو یہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ نے میں ذکر فرمائے ہیں اور پھر اس کے بعد سورہ غاشیہ ہے اور اس میں فرمایا گیا حل حدیث الغاشیہ بے شک تمہارے بعد اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جائے گی مجھے خاشیا جتنے ہوں اس دن ذہیل ہوں گے تو اس سورت کا شیعہ ہے مکہ میں نازل ہوئی اور آپ علیہ السلام جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ کے ساتھ سورہ گاشیا بھی تلاوت فرماتے تھے اور اس سولہ گاشیا میں بھی دیگر مکھی صورتوں کی طرح اسلام کے بنیادی عقائد بیان ہوئے اس صورت میں قیامت کے در شناک احبال بیان فرمائے ہیں اور مومنین اور کافی کے احمد کی جزا اور سزا بیان فرمائی ہے رہل جنت دوزر کے اوساف بیان فرمائے ہیں اللہ کی توحید اس کی قدرت اس کی حکمت اور اس کے علم پر آسمانوں اونٹوں پہاڑوں اور زمینوں وغیرہ کی تکلیف سے استعلال فرمایا ہے اس صورت کے آخر میں لوگوں کو یہ یاد دلایا ہے انہوں نے اللہ کی طرف لوڑ کر جانا ہے جہاں ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور رسول کریم علیہ السلام کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ پر جو حکام شدیا نازل کیے گئے ہیں وہ لوگوں کو یاد دلا دیں سورت الخاشیا میں مضاف سورت الغاشیہ کے بعد سورہ فجر ہے خدا وقت اور دس راتوں کی اور جنت اور تاپ کی اور رات کی جب چلے الجر کیوں اس میں اصل بند کے لیے قسم ہوئی یہ ترتیب نزول کے اعتبار سے دسویں اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نواسیواں نمبر ہے حضرت ابن عباس حضرت ابن زبیر حضرت, سی حضرت عائشہ مکے میں نازر ہوئی اللہ نے فجر کی زمہج کی دسویں رات کی جست کی قسم کھا کر فرمایا ہے کفار کو ضرور بہ ضرور آگاہ ہوگا اس میں کوفار کی بات غالب قوموں کا ذکر فرمایا جیسے آگ سمود اور قوم آؤں اور یہ بتایا کہ ان کی سرکری کی وجہ سے ان پر عذاب نازر دیا گیا اور پھر قیامت کے نازر بھی بیان ہوئے ہیں قیامت کے دن لوگوں کے جو دو فرقے ہوں گے کامیاب اور ناکام ان کا ذکر ہے مومن قیامت کے دن اللہ کی دین نعمتوں کو جنت میں حاصل کر رہے ہوں گے یہ سورہ میں اللہ رب العزت میں مضامین جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں پھر رہے سورہ برد لا برد. مجھے اس شہر کی قسم تم اس شہر میں تشریف فرماؤ والے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی کہ تم ہوتی کبر بے شک حمل انسان کو مشقت میں رہتا پیدا کیا کو دیکھ لیجیے کہ سورہ فجر کے بعد اللہ سبارکہ و تعالیٰ نے سورہ بلد کو بیان فرمایا ہے سورہ بلد مکی صورت ہے اور سورہ فجر میں مال کی محبت اور وراثت کا کھڑا مال کھانے کی مذمت فرمائی تھی اور مسکین کو کھانا کھلانے پر راغب نہ کرنے کی مذمت فرمائی تھی اور سورہ بلد میں یہ بتایا ہے کہ مالدار کو اپنا مال کن عمر میں خرچ کرنا چاہیے اس صورت میں بنیادی طور پر انسان کی نیت بختی اور بدمختی کے اسباب جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں اور اس میں مکئی کی پسند آئی جس میں داخل ہونے والوں کو امن حاصل ہوتا ہے آج وہ مہری ہوں یا پہلے مہری فرشت میں ابھی بات ہے اسلام کی حکومت اور اتحاد کا بیان ہے کہ اس شہر شہر کی پسند اس کیا آپ شہر میں کرتے ہیں فرمایا کہ دنیا میں انسان تو ہر مشقت اور تھکاوٹ ہے فرمایا کہ انسان دھوکے میں مبتلا ہے وہ فضولیات میں پیسہ خرچ کرتا ہے صرف فخر سے لوگوں پہ بیان کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں حالانکہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے تو جو لوگ اللہ کی آیات کا سفر کریں گے اور کس کو دور کریں گے وہ بائن طرف ہوں گے بس مبین قفار سے ممتاز ہو جائیں گے اور دونوں فریقوں کے ٹھکانے اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیے ایک فریق کا جنت اور دوسرے طریق کا ٹھکانہ جو ہے وہ دو ہے اللہ اکبر کبھی سورہ برد کے بعد سورہ شمس ور شمس سورج اور اس کی روشنی کی قسم اور ادا کر رہا اور جان کی جب اس سے نیچے آئے ورنہ نہاری ایزا اور دن کی جب اسے چمکائے یہ سورہ شمس مکے میں نازل ہوئی ہے آکر اسلاتو سناتی شاہ کی نماز میں وشر سی وا اور اس کے مشابہ سورتیں پڑھا کرتے تھے حضرت رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ کائنات اللہ نے کائنات کی برن چیزوں کی قسم کھائی ہے جیسے سورج اور چاند کی دن اور رات کی اور سوان کی اور وقت چیزوں کی قسم کھائی ہے جیسے زمین کی اور نفس انسان کی اس میں انسان کو اس کی ترغیب دی ہے کہ وہ اپنے نفس کو پارقی کرے اور اسے اس ڈرایا ہے کہ وہ اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کرے قومی سمود کی مثال دی ہے ان کے ایک شخص نے اپنے رسول حضرت سادے ریت نام کی نافرمانی کر کے مقدس اوٹنی کی کون سے کاٹ دی جس کی سزا میں ان پر دنیا میں آغاو آگیا گیا تو ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر چھبیس اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر جو ہے وہ بھی کی اکیامن ہے سورہ شمس کے بعد جو سورج ہے وہ سورہ لہل ہے اور رات کی کسم جب چھائے نہاری اذا سجلا اور دن کی جم چم کے وما خلقا اور اس کی جس نے نر اور مادہ بنائے इन نسا یا شکتا بے شک تمہاری کوشش مختلف یہ جو سورج ہے اس میں وہ کام بتائے گئے تھے سورہ شمس میں جس میں پھر بھی پگا ہوتی ہو اور اس میں سورہ لیل میں فرمایا کہ آگاہ گرانے دیا اور اللہ, اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچتا رہا تھا اور لیس باتوں کی تصدیق کرتا رہا وہ ام امن باخیل اوسطہ بنا پسند ہم اس کو آسان مہیا کریں گے ترتیب نزول کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر نو اور مصحف کے اعتبار سے بانوے ہے جس میں رات اور دن کی اور مظفر محنت کے خالق کی قسم کھا کر یہ فرمایا ہے کہ لوگوں کی آواز مختلف ہیں بعض نیک ہیں بعض برقار بعض بھومی باغ کافی یہ بھی جی بتایا کہ لوگوں کے دو گروہ ہیں اور ہر گروہ کا طریقہ کار مختلف ہے اور ہر گروہ کی قربی چضا بھی مختلف ہے یہ بھی بتایا کہ آخرت میں ماں کام نہیں آئے گا اور اللہ بھی ریت کا منشور بنانے والا ہے اور وہی دنیا اور آخرت کا مالک ہے تو سورہ نیل کے بعد جو سورت آتی ہے وہ سورہ ہے بہت چارج کی قسم سزا اور رات کی جہدہ ڈالے پھر سورہ ارب نشرا ہے جس میں نبی پاک اسلام کے شکت صدر کا معجوزہ بیان کیا گیا پھر سورہ وہ تین ہے جس میں اللہ نے انجیز کی قسم کھائی زیتون کی قسم کھائی بطور سینی پور سینا کی قسم کھائی پھر سورہ الگ یہ جو سورہ الگ ہے یہ وہ سورت ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالی جلح نے جس سے نزور قرآن کا آغاز فرمایا تھا اور سب سے پہلے سورہ الگ کی پانچ آیتیں جو ہیں وہی ناظر ہوئی تھی اللہ تمارا کاف فرما رہا ہے بسم خلق اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا خلق الانسان من الان ارب آدمی کو خون کی کھٹک سے بنایا اقرا اکرام الرضی بالقلم پڑھو اور تمہار رب بھی سب سے بڑا کریم جس نے قدم سے لکھنا سکھایا اپنے عرداس ربی اللہ تعالیٰ ہما بیان کرتے ہیں کہ قرآن کی سب سے پہلی رائے جو مکہ میں نازل ہوئی وہ یہی ہے کہ کرب اس میں ربی کر رضی خلق اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر چھیانوے اور نزول کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر ایک ہے اس میں انسان کی تخلیق اللہ کی حکمت بیان ہوئی ہیں اس کو روک سے قوت کی طرف منتقل فرمایا اور اس لیے قراءت اور کتابت کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے اس صورت میں بتایا ہے کہ انسان اللہ کنہیں نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور اپنے مال و دولت کی بنا پر تصبر کرتا ہے ابو جہل کی بھی مذمت کی گئی ہے جو رسول کریم علیہ السلام کو نماز پڑھنے سے منع کرتا تھا اور اپنے گاؤں میں اپنے بتوں کی مدد کرتا تھا اور رسول کریم علیہ السلام سے تم بھی کی ہے کہ ابو جہل کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کرے سورہ ادب کے بعد سورہ قدر ہے اور سورہ قدر پر ابھی ہم نے دو تین گھنٹے ہر مشتمل بیانات کل کی رات میں دو جگہ اور پرسوں بھی کیے ہیں سورہ قدر فی قدر شبع قدر میں اتارا شب قدر کے متعلق فضیلت میں یہ رائے پیش کی جاتی ہے پھر من, من حتى اور تھرکرانا دل ٹھہرا ہے پھر, پھر سورہ عادیات آدیاتی اس کی دوڑتے ہوئے جوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتی ہوئی سورہ الکاری الکاری دل دہلانے والی کیا وہ رکھا مال کی زیادہ تر نے یہاں تک نے قبروں کا دیکھا پھر سورہ اخر ہے بال اسے ان انسان الفیق سورہ گمازا دل دلا سورہ شیل الفاظ کا بھی سورہ قریشا کی خواہش گی را کی وقت اس لیے کہ قریش کو میل دلایا ان کے ان کے گاڑے گرمی دونوں کے کوچ نے میل دلایا رس دلائی اور پھر سورہ معاون ہے محبوب بے شک ہم نے تو میں کو دیا تھا فرمائی تو اکثر نہیں قوثر فرمایا ہے اور دنیا کے میں ساجہ کل مسا اور دنیا کے فرما دیجیے گا دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے لیکن جب اپنے محبوب علیہ السلام کو دینے کی باری آئی تو فرمایا گیا ان نہ ہم نے آپ کو قوثر عطا فرمایا اس کے بعد ارون ہے سورة نصر نصر اللہ ف ف یہ سورج فتح مکہ کے موقع پر جو ہے وہ نازل ہوئی تھی پھر سورہ تباہ ابھی تک, تب تک دیکھیے جب میرے علیہ السلام نے صفحہ پر یہ ارشاد فرمایا تھا اور وہ معبود ہے اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور وہ وقت ابولہ شریف ہے تو اس وقت اللہ سن معاذ اللہ ابو الرحب نے یہ بکواس کی تھی کہ اے محمد تمہارے راج ٹوٹ جائیں کیا تم نے ہمیں اتنی لیے یہاں جمع کیا ہے تو رب نے پھر جواب دیا تبت بسی عبی الحب تب تباہ ہو جائیں ابو لہب سے دونوں حال اور وہ تباہ ہو نہیں گیا تو اللہ سارا جواب دے رہا ہے پھر سورہ اخبار کل رحب اور پھر قرآن کریم کی آخری دو فلق اور سورہ ناز کے آدینے والے مصطفیٰ سلام تعالیٰ پر دو جن آسن اور اس کی لڑکیوں نے جادو دیا تھا اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناز کو جو ہے وہ نازل فرما کر اس جادو کی کاٹ فرما دی اور یہ صورتیں اپنے محبوب علیہ السلام پر نازل فرما کر اس امت پر اتنا احسان دیا کہ الحمدللہ ان صورتوں کے وجہ سے ہم اثرات جادو ٹونے سے بچ جاتے ہیں اور صحابہ جام کو اپنے بچوں کو خاص طور پر یہ آپ دو صورتیں یاد کروایا کرتے تھے بلکہ ان کا تعویذ بھی انہیں بادہ کرتے تھے جو چھوٹ چھوٹے چھوٹے کچھ ان کو یاد نہیں کر پاتے تھے تو ان کو لکھ کر تعمیر کی طرح ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے الحمدللہ تو اللہ کا یہ ایک بڑا فضل ہے میرے پیارے اور اسلامی بھائیوں کہ ماں رمضان سے غالباً آٹھ دس دن پہلے مجھ مجمار نے یہ نیت کی تھی کہ اس سال ہم قرآن کریم کے تیس ستاروں کا خلاصہ انشاءاللہ شاء پیش کریں گے وقت مغرب کا عشہ ہی یہ خلاصہ پیش کرنا تھا اور عشاء کے بعد آپ باغیوں کے اگر سوالات ہوتے تو ان کا ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جاتی رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی خوشی ہے اس اعتبار سے کہ اللہ نے مجھ مس کو یہ توفیق دی ہے کہ میں نے جو نیت کی تھی اس پر الحمدللہ میں نے مکمل عمل کرنے کی کوشش کی اور اللہ کے فضل و کرو سے آج آپ لوگوں کے ہاں انتیسویں شب اور پاک و ہند میں اٹھائیسویں شب ہے تو روم کے اکثریت کے اعتبار سے یوں کہہ کہ انتیسویں شب کو آج ہمارے اس روم میں رمضان مبارک روم میں الحمدللہ للہ ختم قرآن جشن ختم قرآن کی یہ محفل ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ جو کچھ بھی خلاصہ بیان ہم نے کیا ہے اس کو قبول فرمائے اور اس میں جو سبق لسانی ہوئی ہو کچھ الفاظ بے ترتیب ہو گئے ہوں خدانہ خاص طا کچھ غلط الفاظ نکل گئے ہوں تفسیر میں کوئی کوتاہی خلاصے میں کوئی کمی بے شمار ہوئی ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کر اپنی ربویت کے مطابق اس کا جرکہ فرمائے اور اس کا دل میں خاص طور پر آکال اسلام کی بارگاہ میں پیش کر کے سرکار علیہ السلام کے وسیع کے جملہ کرام صحابہ کرام سرکار کے والدین اسلام کی مطالعہ والدین سے مین کو پیش کر کے راشدین خصوصاً سعیدہ رضی اللہ علیہ کی باردانی پیش کر کے تمام امت کے ارواح کو پیش کر کے درجہ بدرجہ سب کو پیش کر کے اپنے پیرو مرشد کی بار میں پیش کر کے جو ہے وہ اپنے والد مرحوم کی روح کو بھی پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں عالم برست میں جلت کی کھڑکی اللہ ان کی قبر میں اللہ کھول دے اور انہیں اللہ تعالیٰ ہر عذاب سے دکھ سے پریشانیوں سے بچائے آمین اور آپ تمام بھائیوں کے بھی تمام رشتے دار جو دنیا سے گئے ہیں اور آپ کے والدین کو بھی اشارے ثواب کرتا ہوں اور جن جن کے جو جو فوج ہو چکے ہیں ان تمام کو بھی اور اس خلاصۂ قرآن کے بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ نے جو اجر عطا فرمایا ہوگا اپنی رحمت کامرہ سے اس کا ثواب بھی آپ تمام بھائیوں کی نظر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاوے سے بچائے اللہ تعالیٰ دیر پر اختام اور ایمان کی سلامتی جو ہے وہ نصیب فرمائے تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ آج جو ہے وہ جزاک اللہ لگائے مدینہ بھائی اس اعتبار سے دل مطمئن ہے کہ جو نیت کی تھی تو اللہ کے فضل سے ہم نے اس کو پورا کیا اور اس میں ظاہر ہے کہ مجھے کچھ تکالیف کا سامنا اس طرح بھی کرنا پڑا کہ نہ ہی افطاریوں میں گیا نہ ہی کسی کو بلایا آج ختم قرآن تھا تو گھر پہ ہم نے افطاری اور کچھ کھانے کا نیاز کا اہتمام کیا ہوا تھا اور کچھ گھر والے مطلب مہمان وغیرہ بھی آج آئے ہیں اور ابھی ابھی وہ گئے ہیں تو ہم نے یہ تیسرا سپارہ پھر آپ کے سامنے اصلاف لاح کا بھی بیان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم فرمائے اس دفعہ بس ہمارا غن یہی تھا کہ کہیں زیادہ جانا نہیں ہے پھر بھی رمضان شریف میں غالباً دو دن میں حاضر نہیں ہو سکا ہوں تو دو دن کی چھٹی میری سمجھنے پہ ہوئی تھی اور میں حاضر نہ ہو سکا لیکن بہرحال کی کمی ہم پوری کی ہے بیچ میں اور اللہ کے کرم سے الحمدللہ للہ خلاصۂ قرآن جو ہے وہ حجی ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ آپ کو صحت دے آپ کو تندرستی ادا اور آمین تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی محبت اور ثاقب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم ہاں سب کو نصیب فرمائے آہ کیا ماہ مبارک ہم سے ہوتا ہے جدا آہ کیسا ممبئی برکات دنیا سے چلا آہ جب اس میں نہیں ہم سے ہوئی تا ادا ادا اربا اس کو نہ کیوں رو رو کرے ایسا بجا الا اوغل افرا الو الرتا و حضرت رمضان الودا الفراق اے ماہ رمضا الفراق والفراق تیری تیری اور جدائی ہے نی آئے ہم تر شاخر اے گفتے ہرا الودا حسرتا و حسرتا اے ماہ رمضا الوداع ہمارے ہاں ذہن ہے کہ شاید امید تو یہ ہے کہ عید کے دن عید ہوگی آپ لوگوں کے یہاں علی اتوار کو ہو جائے گی اور آج جمعے کا دن تو چلا گیا ہے اور ہفتے کی رات شروع ہے اور صرف یہ ایک دن باقی رہ گیا ہے عشرائے رحمت گزر گیا عشرائے مفرت گزر گیا جہان سے آزادی کی تو بس آخری کچھ لمحات چل رہی ہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں رو رو کر یہ کہیں ایسا ہو کہ ہم دستکار دیے جائیں ہماری عبادتیں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالی نے جن کے روزے جن کی تراغیاں جن کی نمازیں قبول کی ہیں ان کے صدقے اللہ تعالی ہمارے ناقص اعمال کو جو بھی ہم کر سکے ہیں ان کو بھی قبول فرما دیں آمین اللہ آمین تو آج الحمدللہ للہ چونکہ یہ خلاصہ قرآن تفصیل قرآن مکمل ہوئی ہے تو وکیا ایک یا دو جیسی جو بھی ماہ رمضان کے ہیں اس میں کچھ مصروفی آدمی ہیں تو یہ روپئے عید کا بھی اضافہ رح کے آگے معاملہ ہوگا تو یہ آنے والے تین چار جو دن ہیں ان میں جب جب بھی مجھے وقت ملے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی روم میں حاضری کا سلسلہ جو ہے وہ ہو جائے گا ان شاء اللہ تبارک آباد اور پھر ماہر رمضان شریف کے بعد زندگی رہی خیریت و عاقعت رہی تو انشاء اللہ تعالیٰ سوچا یہ ہے کہ ہم ہفتے میں ایک دن دو دن محدثین کرام کی حالات زندگی سے متعلق بھی بیان کیا کریں جیسے کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں امام مسلم کے بارے میں پھر اس کے بعد اپہا بڑے بڑے مجتاہدین جو گزرے ہیں جیسے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں امام محمد ہیں امام جو ہیں شاقی ہیں وغیرہ وغیرہ ان کی سیرت بھی بیان کی جائے تو اس بارے میں کچھ ذہن بنا ہے اور انشاءاللہ رمضان کے بعد اس سلسلے کو بھی چلائیں گے تاکہ دلچسپی بھی رہے جو بھی آپ اسے دلچسپی لے گا تو انشاءاللہ ان کے لیے علم کا خزانہ ہوگا اور ساتھ دن انشاءاللہ ہم نے جہاں نوے نویں بارے سے متعلق ہم جو تفصیل سماعت کروا رہے تھے پھر انشاءاللہ اس کا بھی ہم ساتھ ہی آگاہ کر دیں گے انشاءاللہ تو بھی ہمارے یہاں تقریباً پورا ایک ہو رہا ہے تو مجھے اجازت دیجیے اور آئیے مختصر دعا کر لیتے ہیں البتائے رمضان سے متعلق اللہ تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو قبول کرنا آمین نسلی صدقہ مدرسے میں سرچ کر سکتے ہیں جی ہاں عرص کر سکتے ہیں جو مسجد میں بھی آپ دیتے ہیں نا وہ بھی نسلی صدقہ ہی ہوتا ہے جو واجب صدقہ ہوتا ہے وہ مسجد میں نہیں دے سکتے اور اس کے لیے تو کسی شریف فقیر کو مالک بنانا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے ہینڈ اور کرنا پڑتا ہے کسی شریف فقیر کو وہ وزد مدرسے میں نہیں دیں گے نسلی صدقہ دیا جا سکتا ہے الحمد اللہ یا, مدن یا, عربی یا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے رب پاک, محبود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روزوں کا صدقہ ہم گناہ گاروں کے روزوں کو قبول فرما لے قبول فرما لے قبول فرما لے سجدے قبول فرما نے قبول فرما لے ذکر افتار گرو دے پاک وغیرہ قبول فرما لے حیرد پاک تیرا یہ مقدس مہینہ انہیں ملا اور تیرے محبوب علیہ السلام کا فرمان بھی ہمیں معلوم چلا کہ جو اس مہینے کے آنے کی خوشی کرے جانے کا غم کرے اللہ اس پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے تو حیرت پاک تیری قسم ہم اس مقدس مہینے کی جس طرح تعزیت کرنی چاہیے تھی ایسی, ایسی کر نہ سکیں جب اپنے اہمات پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ نہ کوئی ایسا روزہ رکھ سکے جو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرنے کے لائق ہو نہ کوئی ایسی نماز یا دیگر عبادت کر سکے اے اللہ اگر اگر ہمارے امان ہمارے منہ کے دے مارے گئے تو ہمارا کیا بنے گا ہم نے ادما سے سنا کہ بری امین علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ جو رمضان کو پائے اور عبادت کر کے اس میں اپنی بخش نہ دروا لے تو وہ ہلاک ہو جائے تو سرکار تو عالم علیہ السلام نے آمین فرما دیا اس کے بعد اگر ہم گفتگار دیے گئے تو کہاں جائیں گے اس کے پاس جائیں گے کون ہے جو ہمیں بخشوائے گا کون ہے جو پہ رکھ کرم کروائے گا اے ماہ رمضان ہم سے راضی ہو کر رخصت ہو اے ماہ رمضان ہم سے راضی ہو جا اے ماہ رمضان ہم سے راضی ہو جا اے ماہ رمضان ہم سے راضی ہو جا اللہ کتنی عمر ہو چکی ہے اچانک ہم سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ مکہ میں مدینہ میں رمضان نصیب ہو جائے اے اللہ یقیناً ہمیں دعا مانگنا بھی نہیں آتا جیسا حق ہے ویسا سوال کرنا بھی نہیں آتا اے اللہ یہ رمضان بھی اسی طرح بدل گیا کہ ہم مکہ مدینے کی حاضری ہمیں نصیب نہیں ہوئی اے اللہ تو اگر زندگی عطا فرمائے تو آنندہ ماہ رمضان ہر شریف شریفین میں گزارنے کی توفیق عطا فرمانا اے اللہ شب قدر بھی گزر چکی ہے اور اس مبارک رات میں بھی ہم نے کتنی سستیاں ہی کی ہیں اللہ! اللہ تجھے جو بندہ پسند ہے جن کے روزے تجھے قبول ہوئے جن کے اعمال جن کے تراوی سجدے تجھے قبول ہوئے ان کا سبقہ ہمارے ٹوٹے پوٹے سجدے روزے تراویاں کردار ایک آب سب قبول فرما رب دے پاک حیرت پاک اپنے محبوب علیہ السلام کی میٹھی میٹھی زیارت عید کی عبارت رات میں نصیب فرما دے یہ عیدی عطا کروا دیں کہ ہم تیرے محبوب کی زیارت کریں تیرے محبوب علیہ السلام کے جگے نصیب ہو جائیں جو قرآن کریم کے ستاروں کا خلاصہ یہاں بیان کیا گیا ہے اس میں یقیناً بہت غلطیاں ہو کی معاف فرما دیں اور اس کو اپنی بار گاہ میں قبول فرما کر اس کا اپنی قبولیت کے مطابق کامل اجر اذا فرما لیے روم کو جو اسلامی بحی چلاتے ہیں شکر مدید اہل بابئی صاحب اہل سمر کے نام سے اور یہاں رمضان کی معاشرت رمضان المبارک مبارک اہل مرحبا یہ نام سے یہ رمضان میں یہ روم کھولا گیا ہے تو اس روم کو چلانے والے تمام بھائی یہاں آ کر جو علماء بیانات فرماتے ہیں اور جو یہاں سنتے ہیں جو سوالات کرتے ہیں ورنہ سنتے ہیں ان تمام کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں دور فرما دے اہم جہاں کی سرخرویاں بلائیاں بھی کیا نصیب فرما دے اور اپنے محبوب کا کامل عاشق بنا دے بے بات فی اللہ سے میں دنیا بھر میں جہاں جہاں اسلامی بھائی وغیرہ اعتقاد میں بیٹھے ہیں سب کے اعتقاف کو بھی قبول فرما لے بے پاک میں مسجد حرام میں مسجد نبوی شریف میں بھی اعتقاد کو توقع اضافہ اے اللہ سال شخص کی توفیق دے, دے دے بار بار عمر کی شہادت نے ادا فرما دے اللہ کرم فرماد کرم فرما دے رحم فرما دے ہیں ہم فرمادے فرما دے اللہ تبارک و بتایا سے دعا فرمائیں کہ ہمارے عرض علامہ اشرف القاد علی صاحب جن کا آپریشن ہوا ہے اللہ انہیں بھی تندرستی عطا فرما دے اور صحت عطا فرما دے جو بیماری ہے وہ کافور فرما دے ان کا سایہ ان کی اولاد کر اور ہم کرتا دیر سلامت فرما دے ان کو تندرستی عطا فرما دے ابھی سنت سندر سمیت تمام وہ اہل سندر کا سایہ شفقت باد فر اے اللہ الا اے, اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کی جائیں دعائیں اپنی بادہ میں قبول فرما اے رب کریم جس طرح مسلمانوں کا جوشوں کا روز ہمارے رمضان میں رہا اور اللہ کے اے اللہ تیرے پاس گھروں میں مسجدوں میں آ کر عبادت کرتے رہے ہیں اے رب کسی طرح ہمیں اب بھی رمضان کے بعد بھی تمام مسلمانوں کو ہم سمیت عبادت کی توفیق قطع فرمانا ہے <سلام> اللہ ہماری مسجدوں کو بے رونقی سے محفوظ فرما اس کی رونقوں میں اضافہ فرما دے اے, رب! اے, اللہ! اے اللہ اے اللہ ہم سے ایسا راضی ہو کہ کبھی ناراض نہ نا ہونا اللہ دینا فکنیہ حسن وا فلاث رضی حسن واف ناراز بننا اے رب باق ہمارے چودھری صاحب کو بھی شفاط آ فرما لے اس وقت کتنے بھائی خاک مدینہ حسفان رضا چودھری ساتھی بھائی مکہ مدینہ گرین ڈنڈل شہرو بھائی اور اسی طرح چیما صاحب نذیر بشیر صاحب انبول کیرے قب مرشد اعظم بھائی فیضان مدینہ شیراز بھائی فیضان مرشد عرفان عامر بندور فکر احمد رضائے مدینہ یہ جتنے بھائی ہیں ہم سب کی قریبی جوڑیوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے آمین اللہ آمین جس کسی نے بھی جی دیوار کے وقت کر دے پوری آرزوہر کے اللہ و مجبور کی انہی وسلم اللہ حس اللہ عالم محمد سب بب باپ مجھ گناگار کو اجازت دیں ان شاء اللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوا